جی اوکے ان جی انشاءاللہ سبق کا کرتے ہیں ہم نے یہ حدیث فاصل سانی شروع کر دی تھی دو سو بانوے یہ حدیث ہے تین آزار ایک سو چالیس حدیث نمبر ہے پرانی کتابوں میں یہ نظار ایک سو چالیس نمبر سفا نمبر ہے دو سو بانوے اخبار صلی اللہ عليه وسلم فقال والله ما اردت الا واحده فقال رسول الله صلى الله عليه والله ما اردت الا ما اردت الا واحدة فقال رقانه والله ما اردت الا واحده ردها اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلقاها الثانيه في زمان عمر والسادسه في زمان عثمان رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه لم حدیث طلاق کے حوالے سے واقعہ کے رقان ابن اس نے اپنی بیوی جس کا نام سہیما تھا اس کو طلاق دی تھی لیکن طلاق کیسی تھی البتہ البتہ سے مراد القطع مطلب یہ کہا کہ تلق تو کی البتہ البتہ بھی کہتے ہیں البت بھی کہتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ مطلق طلاق لفظ کہا یعنی لفظ کیا ہے یہاں لفظ مطلق ہے اس میں عادت کا کوئی ذکر نہیں ہے تلق تو کہا لفظ کہ میں نے آپ کو طلاق دے دی لیکن ابھی اس طرح جب مشہور طلاق ہو تو اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے تالیخ کا تالیخ کو نندا کی نیت پر ہوتا ہے کہ اس کی نیت میں کتنی طلاق مرادی ایک طلاق ہے دو طلاقیں ہیں یا تین طلاقیں ہیں اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور مسئلہ پوچھا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا کہ آپ کی نیت کتنی تھی کتنی طلاقوں کی اس نے قسم اٹھا کے کہا کہ یا رسول اللہ میری نیت ایک طلاق کی تھی تو پھر بیوی کو کیا کر دیا واپس کر دیا اس کی طرف ایک طلاق سے مراد یہ ہے کہ یہ طلاق رجعی ہے رجوع کر کے اپنی بیوی بی کو اپنا سکتا ہے تو یہ مسئلہ کیا کیا اس کو بتا دیا پھر اس آدمی نے دوسری طلاق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی دور خلافت میں دی تھی ایک روایت میں یاد ہے تیسری طلاق جب دی تھی جو آخری طلاق ہے وہ کیا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی دور خلافت میں دی تھی مطلب کو فارغ کر دی رکانہ ابن عبدیزید سے روایت ہے کہ اس نے اپنی دیوی کو طلاق دیتی جس کا نام سہیمہ تھا لیکن طلاق دیتی البتتا البت, البت سے مراد القطع جس میں کہا کہ انتی طالقنیات انت طلقتو کی یہ کہا فا اخبیر بذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی اور اس کو خبر دی گئی فقال واللہ ما اردتو الا واحدتاں تو رکانا کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میرا میری نیت صرف اور صرف ایک طلاق تھی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعقیدن واللہ ما عردت اللہ آپ قسم اٹھاؤ کہ آپ نے ایک ہی طلاق مراد لی تھی نیت آپ کی ایک طلاق کی تھی فکال تو رکانہ فرماتے ہیں واللہ ما مہارت اللہ حد اللہ کی قسم میں نے راضا نہیں کیا مگر ایک طلاق کا فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو لوٹا دیا اس کے طرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ طلاق رجیم میں نکاح جدید کے ساتھ نیچے لکا ہے بن نکاح بے نکاح جدید یعنی اس کو لوٹا دیا نکاح جدید کے ساتھ یعنی امر برجا کر یہاں کیا ہے یعنی یہ طلاق رجعی واقع ہوا اگر اس نے نیت دو کی کی ہو تب بے ہے ایک کی کی ہو تب بے ہو سکتے ہے اگر تین طلاقوں کی نیت کی ہو تو پھر کیا ہے یہ امام ونفا رحمہ اللہ کے ہاں ہے، یہ متعلق ہو چکی ہے بس پھر رجوع کا کوئی حق نہیں رہتا تو اس وجہ سے کیا ہے یعنی اس میں سجید نکاح کے ساتھ اس کو کیا کر دیا لوٹا دیا اپنی بیوی بنا دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوٹا دیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوسری طلاق اس رقانہ نے عورت کو دی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اور تیسری طلاق دی تھی زمان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میں روا اب و ترمیزی و ابن و دارمی ام یسکور مگر حضرت ابوداود اور ترمیزی کے روایت کے علاوہ جو ابن ماجہ ہے دارمی ہے ان کی روایتوں میں ذکر نہیں ہے طلاق و کا باقی اور ترمیزی میں اس کا ذکر ہے جدن جدن جناب ابو حرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصول بتا دیے کہ تین چیزیں ہیں اس کے بارے میں بہت احتیاط سے اپنی زبان کو ہلایا کرو اس میں بےحتیاتی نہ کیا کرو کیا چیزیں ہیں تین سب سے پہلے طلاق ہے پھر اور اسی طرح کیا ہے نکاح ہے اور رجاعت ہے یعنی جو رجوع کرنا ہوتا ہے کس کی طرف بیگم کی طرف اگر زبانی کوئی کہہ دیا کہ میں نے رجوع کر لی آپ سے تو یہ بھی کیا ہوتا ہے رجوع ہو جاتا ہے عملی طور پہ بھی ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تین چیزوں کے بارے میں آپ مذاق میں بھی بات نہ کریں کیونکہ مذاق بھی اس میں کیا ہے وہ بھی سچ ہے اس میں مذاق نہیں چلتا فرماتے ہیں کہ صلاح سن تین چیزیں ہیں جد جدن ان, ان کا سیریسلی بات بھی سیریس ہے وہ بات بھی کیا ہے وہ سچ ہے وہ ہزل اس میں ہزل کہنا مذاق کہنا یہ بھی جد ہے یہ بھی کیا ہے یہ مذاق نہیں ہے کیا چیزیں ہیں تین نکاح نمبر ایک نکاح ہے یعنی اگر کسی آدمی نے مذاق میں بھی ایجاب و قبول کر دیا تو اس کا ایجاب و قبول ہو جائے گا اس کی بیگم بن گئی گواہوں کے سامنے اور کسی نے لڑکی دے دی اور اس نے مذاق کہہ دیا کہ میں نے اپنی لیے قبول کر دیا بس نکاح ہو گیا اس کا پھر بعد میں انکار نہیں کر سکتا انکار کرے گا چھوڑے گا تو کم از کم تو خول سے پہلے نصف مہر اس پہ لازم آئے گا بھول مہر دینا پڑے گا اور اسی طرح طلاق ہے ایک آدمی اگر مذاق میں بھی اپنی بیوی سے طلاق کی بات کرتا ہے ایک طلاق دیتا ہے دو دیتا ہے تین دیتا ہے ایک طلاق واقع ہو جائے گی اور اسی طرح رجاعت ہے یعنی رجوع کرنا اپنی طلاق کی رجعی کے بعد اپنی بیوی کے طرف زبانی رجوع کرنا کہ میں نے رجوع کر لیا آپ کی طرف اگر مزاق میں بھی کہا ایک جگہ پہ اصاق کا بھی ذکر آتا ہے جو پہلے حدیث گزری ہے اور کچھ احادیث میں قسم کا بھی آتا ہے کہ قسم میں بھی ہزل جد ہے جد تو ہے جد لیکن ہزل بھی جد ہوتا ہے روا ترمیزی ابود وقال الحسن غریب رضی اللہ تعالی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی اخلاق اخلاق حضرت عائشہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی وہ فرمایا کرتے تھے لا طلاق ولا عطاق الا في اغلاق حاضی في اخلاقن ابھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرا کے صورت میں طلاق بھی واقع نہیں ہوتا اور اطلاق بھی واقع نہیں ہوتا کس میں اخلاق نہیں اغلاق سے مراد یہ کہ ایک آدمی کے آپ باندھ لے کوٹے کو شہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے ورنہ میں گولی ماروں گا وہ بیچارہ اپنے جان بچانے کے لیے بیوی کو طلاق دیتے یہ طلاق شمار نہیں ہے کیونکہ کیا ہے یہ اغلاق سے مراد یہ ہے تو تین ائمہ جو ہے امام شافی رحم اللہ امام احمد کو دلیل پکڑا ہے انہوں نے کہا کہ طلاق اور واقعہ نہیں ہوتا امام ابو حنیفا رحم اللہ فرماتے مکرح کا بھی طلاق واقع ہوتا ہے اور امام ابو حنیفا رحم اللہ اس کو کیا کرتے ہیں یعنی خیاس کرتے اس حدیث پر کہ حضل بھی اس میں کیا ہے ہے فرماتے ہیں کہ ہر وہ عقد جس میں فسخ کا نہ ہو تو اقراہ اس میں منع نہیں کرتا لہذا یہ کیا ہے یعنی ہر وہ چیز جس میں نافذ ہوتا ہے حضرت کے ساتھ تو اس میں اقرا کے ساتھ بھی کیا ہوتا ہے یعنی نافذ ہوتا ہے جیسے کہ مذاق میں ایک آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو گویا کہ اگر اقرا میں بھی دے دیا تو یہ بھی طلاق کیا ہو جائے گا واقع ہو جائے گی یہ آب و مولا کی کیا ہے رائے تھوڑا سا سخت ہے تو اس میں یہ اقرا کی صورت میں بھی طلاق اس آدمی کی واقع ہو جائے گی اس میں مطلب یہ ہے کہ اقراہ کے اندر کیا نہیں ہے طلاق نہیں اسی طرح بھی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر طلاق جائز جو ہے ہر طلاق کیا ہی جائز ہے یعنی واقع ہو جاتا ہے ماں سوائے طلاق ماتوح کے ماتوہ سے مراد وہ آدمی ہے جس کا عقل کام نہ کرتا ہو بیوقوف ہو ہاں جی اپنے حال پہ نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو لہٰذا ماتوح کا طلاق ہی واقع نہیں ہوگا ول مغلوب الاق نہیں اور اسی طرح ایسا آدمی جو کہ اس کے عقل پر غلبہ آ چکا ہے عقل کام نہیں کر رہی اور اس پہ جنون آ چکا ہے یا بیہوشی کے عالم میں ہے تو اس وقت اگر اس کے منہ سے کچھ الفاظ طلاق کی اپنی بیوی کے حق میں نکل بھی جاتے ہیں تو یہ طلاق شمار نہیں کیا جائے گا یہ طلاق واقع نہیں ہوگا حتیٰ یا اس وقت تک اس کا طلاق واقع نہیں ہوتا جب تک کہ حکیہ نہ ہو یعنی عقل میں نہ راہ التلمیزی وقال احادہ حدیث غریب وعطا ابن عجلان الراوی زعیفن زاہب الحدیث زاہبن سے مراد حدیث کو بول جاتا ہے تو اس رابی کے وجہ سے اس حدیث کو امام تلمیزی رحمہ اللہ نے کیا قرار دیا زعیف قرار دیا وان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روفیال قلم سلاسن اللہ نے قلم اٹھائے ہوئے کیا مطلب یعنی تین بندے ایسے ہیں کہ مرفوع قلم ہے ان کا اگر ان سے کوئی غلطی ایسی ہو جاتی ہے تو وہ کیا ہے غلطی شمار نہیں کی جائے گی اور یہ معاف ہے اسی, اسی مسئلے میں اگر ان کے منہ سے کہاں طلاق بھی نکل جائے طلاق کا لفظ وہ طالق نہیں ہوگا شمار نہیں ہوگا کون سے ہیں وہ تین قسم کے لوگ ایک تو نائم ہے نائم سے اللہ نے قلم اٹھائی ہوئی ہے قلم کو اٹھا لیا نائم کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی آدمی سو رہا ہے نیند دیکھی اس نے اور خواب میں اپنی بیوی کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی لڑائی میں اس کے منہ سے طلاق نکلی ہاں جی کہ میں نے آپ کو تین طلاقوں سے طلاق دے دیا دو طلاق دے دیا ایک طلاق دے دی تو یہ طلاق نائم کا یہ واقعہ نہیں ہوگا اس سے قلم کیا یہ مرفول قلم حتی اس, اس وقت جاگے نہبی اسی طرح جو نابالغ بچہ ہے تو وہ بھی کیا ہے مرفول قلم ہے اگر وہ کوئی غلط کام ایسا کر جاتا ہے یا اس کے ہاتھ سے کوئی قتل ہو جاتا ہے یا کوئی اصاد ایسا کر لیتا ہے وہ تو کیا ہے ہم سبھی ہی ہیں معصوم ہیں تو لہٰذا وہ کیا ہے مرفو اور قلم ہے اس پہ جرم ثابت نہیں ہوگا حت اب جب تک کہ بالغ نہیں ہوتا اور اسی طرح مرفو اور قلم میں ماتو وہ آدمی جو کہ اس کا عقل کام نہ کرتا ہو پاگل ہو جب تک کہ اس کی عقل کام کرنا نہ شروع کر دے اس وقت تک اگر بیوقوف آدمی نے مجنون نے پاگل نے اپنی بیوی کو پاگل پن کے حالت میں طلاق دے دی تو تلاق شمار نہیں ہوگا روا ترمیز دارمی روا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ابنماجا انہا ابن ماجہ نے ان دونوں سے روایت کی حضرت سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی لیکن ابوداؤد ترمیزی اور دارمی کی روایت میں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث کیا ہے مروی ہے وعن رضی اللہ تعالیٰ, وبدعود وبدعود وبدعود عائشة رضی اللہ تعالی فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبلی تطلیقتان امہ جو ہے یعنی لونڈی جو ہے اس کی طلاق کیا ہے یعنی یہاں عورت کے عزت کو اعتبار ہے اور اس کو اعتبار نہیں ہے کہ اس کا زوج عبد ہے یا اصیل ہے ٹھیک ہے نا جی اس سے مراد یہ ہے کہ اور دوسرا اشارہ کر دیے کہ اس کا عزت جو ہے نا دو حیض ہے دو حیض میں اشارہ کر دیے جیسے ماں ونیف رحم اللہ کا کیا ہے رائے ہے سلاس روق اس میں احناف حیض مراد لیتے ہیں کہ دو حیض گزر جائیں تو یہ اس کا کیا ہے یہ اس کا عزت ہے اور اس میں شواف رحم اللہ تعالی مراد کیا دیتے ہیں سلاس قرو سلاسار مراد لیتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی اس حدیث یہ دلیل ہے احناف کے لیے کہ طلاق المتی تخلیق جب امہ کو طلاق دی جاتی ہے تو دو طلاقیں ہوتی ہیں اس کی لنڈی کی طلاقیں دو ہے اصیل کی کیا ہے وہ تین طلاق تین طلاقوں کے بعد اصیل عورت فارغ ہو جاتی ہے اور جو لونڈی ہے اس کو طلاق دینی ہے تو پھر کیا ہے اس کا دو طلاق دینی ہے اور عزت کیا ہے وہ عزت ہوا اس کا عزت دو ہیض ہے اور اس کا عزت کیا ہے تین حیض ہے کس کے اصیل کے مطلب ایک ہیز آ کے وہ گزر جائے تو ہر آ جائے تو میں طلاق دے دے پھر صبر کرے جب اگلے مہینے پھر حیض آ جائے اور طاہرہ ہو جائے اس میں طلاق دے دے دو طلاق ہو گئی پھر تیسرے مہینے میں حیض آ جائے پاک ہو جائے اس میں پھر کیا کر دیں پھر طہر میں طلاق دے دے فارے ہو گئی تو یہ سنت کے مطابق یہ کیا ہے یہ طلاق اسی طرح پھر لونڈی کو بھی طلاق دینا ہے تو ایک حیض کے بعد جب طاہر ہو جائے پھر طلاق دے دے دوسری حیض کے بعد طاہرہ ہو جائے پھر طلاق دے دے بس فارے ہو گئی یہ اس کی کیا ہے عزت ہے روای و داود ابنجارمی الفصل عن ان وسلم المنتزعات هن رواه جناب ابو رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنتزعات وہ عورتیں جو کہ منتزعات ہو منتزعات سے مراد کیا ہے نزا ہے نزا کا مطلب ہے کیا الگ کرنا جدا ہونا اس سے مراد نہ فرمانی کرنے والی عورتیں اپنے خاؤوں سے مختلح وہ عورتیں جو مختلح ہوتی ہے مختلح سے مراد یعنی جو طلب کرتی ہے خلا کو طلاق و اپنے خاؤوں سے بغیر کسی وجہ سے اس طرح عورتیں کہ بلا کسی وجہ بلا کسی سبب کے اپنے خاون سے طلاق طلب کرتی ہے یا خاؤن سے خلا مانگتی ہے ہن المنافقات و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی عورت منافق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں کوئی دال میں کالا ہے اپنے خاونوں کو بلا وجہ پسند نہیں کرتی اور ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اور ان سے جان چھڑانا چاہتی ہے منتظعات ہو یا مختلعات ہو یہی منافق ہے لیکن بشرتی کہ بلا وجہ اس طرح کرتی ہو یعنی بلا وجہ یعنی خاوند کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے ان کے حقوق پورے پورے دی جا رہی ہے اور پھر بھی کیا ہے ان کا گزارا نہیں ہو رہا ان کے ساتھ اور خوش نہیں ہے تو اس طرح پھر طلاق کا مطالبہ کرتی ہے یا نا کرتی ہے تاکہ مجھے یہ چھوڑ جائے تو اس طرح عورتیں یہ منافق ہوتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر حکم منافع کا لگایا تو منافقات سے مراد یاد رکھیں اس سے منافع احتقادی مراد نہیں ہے بلکہ منافق عملی مراد ہے یہ عورتیں منافق عملی ہے عملی طور پر یہ ثابت کر رہی ہے کہ ہم دل سے خوش نہیں ہیں آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ایک تو اعتقادی منافق ہے نا اعتقادی منافق جو انسان کے اندر اعتقادی منافقت آ جاتی ہے تو اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے حتم اللہ علی قلوبہ وعلی سمعہم یہ درجے پر پہنچ جاتا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ عَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُ یہ ہے بقرے میں اللہ نے اعتقادی منافقین کا ذکر فرمایا جو مدینہ منورہ میں رہا کرتے اختلاطہ عبد اللہ ابن عمرہ رواخے روایت کرتے ہیں ایک مولاد سے کیوں کہ حضرت صفیہ بنت ابی عبید کی تھی یہ احناف کی دلیل ہے کہ تین طلاقیں واقع ہوتی ہے ایک طلاق نہیں ہوتی انخلا جی ہاں یعنی ابنی عمر کی تھی یہ تو اس نے خولا کا مطالبہ کیا اپنے خاون سے ابنی عمر کہا کہ جو چیز بھی آپ نے مجھے دی ہے مہر میں وغیرہ میں تو یہ ساری چیزیں میں لوٹا دیتی ہوں آپ کو دے دیتی ہوں آپ لے لے مجھے چھوڑ دیں گا عبداللہ عبد اللہ نے اس کا کوئی انکار نہیں کیا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ خولا چاہتی ہیں تو لہٰذا انکار نہیں کیا عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے میں خولا دے دیتی ہوں مالک وان محمود بن قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل ان رجل جميعا غضبان عز وانا قام يا رسول محمود ابن نبی یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ایک آدمی کے بارے میں کہ اس نے اپنی بیوی کو بیک بی وقت تین طلاق دے دی جمیان یعنی کٹھی حالانکہ اکٹھی طلاق دینا تین واقعہ تو ہو جاتی ہے حناف لیکن یہ طلاق بید ہے یہ ٹھیک نہیں ہے خلاف سنت تین طلاق اسے دے دی جمیان یعنی کٹھی کر کے اقال غزب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت غصبے میں کہا کہ سنت کے خلاف اس نے عمل کیوں کیا سماغ کتاب اللہ عز و جل یعنی یہ آدمی کیا اللہ کے کی کتاب کے ساتھ چلتا ہے اللہ کی کتاب میں تو ایسا نہیں ہے اللہ نے کیا فرمایا برتان او اور باحسان یہ تو کیا ہے یعنی طلاق شرعی تو اس طرح طریقے سے ہے لیکن اس نے اللہ کی کتاب کے خلاف کر دیا یہ تو طلاق بدعی ہوگی یعنی بیدر طلاق یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلتا ہے اس حالت میں اس وقت میں بھائی نہ ظہور کہ میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں مجھ سے نہیں پوچھتا اور اس نے دے دی اور وہ بھی تین طلاقیں اکٹھی کر کے حد تخاب یہاں تک رسول اللہ وسلم کی یہ حالت دیکھی ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں اور فرمانے لگا یا رسول اللہ اللہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی کتاب کے ساتھ کیل کیلا ہے تو گویا کہ یہ کافر ہو گیا سمجھئے بات تو کیا اس کو میں قتل نہ کروں تو یہ ایک دم جذبات میں اٹھ کے یہ زجر ہے اس آدمی کے لیے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے یہ کیا ہے یہ بالکل سنت کے خلاف کیا ہے بات ہے سنت تلاق نہیں ہے کہ اس طریقے سے کیا, کیا کیا جائے وہ دی جائے ہوا ربدال اباسن مالک فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کی یہ حدیث اس کو پہنچی ہے کہ ایک آدمی نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عما سے فرمایا ان نے تعلق امراطی میں شک میں نے اپنی بیوی کو سو طلاقیں دے دی, دی سو میں نے کہا چلو تجھے سو طلاقیں ہیں ابن عباس سے پوچھتے ہیں کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ میں نے سو طلاقیں دی تو کیا اس میں سے کتنی واقع ہو گئی اور میں نے یہ اچھا کیا غلط کیا اقال ابن عباسن تلق امین کا عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ تین طلاقوں سے آپ کی بیوی طلاق ہو گئی سو میں سے تین اکاؤنٹ ہو گئے مطلب یہ ہے کہ اکتی طلاقیں تین تین ہوتی ہے یہ حدیث دلیل احمد کیلئے اور جو ستانوے طلاقیں ہیں آیات اللہ آپ نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑا دیا ان کے ساتھ سو طلاقیں تو ہوتی نہیں ہیں طلاق زیادہ سے زیادہ تین ہیں ایک سے شروع ہوتی تین تو ختم ہو جاتی ہے باقی جو ستان میں طلاق ہیں تو اللہ کی کتاب کے ساتھ آپ نے مذاق اڑا دیے میں طلاقوں کے ذاتھ. مطلب یہ اچھا نہیں کیا آپ نے فی رضی اللہ تعالی قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم نے فرماتے اے محاذ اللہ نے زمین پر کسی چیز کو پیدا نہیں کیا بہترین اس سے کہ ایک آدمی کیا کرے کسی غلام کو آزاد کرے اللہ کے ہاں بہترین اس دنیا کے اندر یا تر زمین میں ایسے اس سے کوئی بہتر عمل نہیں ہے کہ کسی غلام کو آزاد کیا جائے اب غزہ اور اللہ نے زمین کے اوپر کوئی مفغوز ترین حلال اور مفغذ ترین چیز نہیں بنائی یعنی اپنی طرف نا جی جو کہ وہ کیا ہے اللہ کے ہاں وہ تو کیا ہے مفغوز ہے وہ طلاق ہے یعنی حلال میں سے ہے حلال لیکن جو اللہ کو نا پسندیدہ ہے اللہ کو پسند نہیں ہے وہ طلاق ہے روا دل کو مطلب یہ کہ عطاق یہ اللہ کو محبوب ترین چیز ہے دنیا میں سے اور مفغذ ترین چیز اللہ کے یہاں وہ کیا ہے اگرچہ حلال ہے وہ طلاق کیونکہ طلاق سے خاندان ختم ہو جاتی ہے اور ان کا تعلقات آپس میں رشتہ داریاں سلی رحمیاں کٹ جاتی ہیں اور بات دشمنی تک پہنچ جاتی ہے اور اس میں جو محبت ہے آپس میں جوڑ ہے وہ سارا کا سارا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے اور شیطان چاہتا بھی یہی ہے اور شیطان کا سب سے بڑا ہارو یہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی ڈالے اور ان کو جدا کرے اور دو خاندانوں کو آپس میں لڑائیں اور اس میں پھر خاندانوں سے قبیلے میں بات پہنچ جاتی ہے قبیلے سے بات پہنچ جاتی ہے قوموں میں تو یہ بڑا لڑائی بہت بڑی بن جاتی ہے تو اس لحاظ سے یہ بڑا خطرناک کھیل ہے تو شیطان یہی کیلنا چاہتا ہے اور اس کا ہمیشہ مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ میں بیوی بی کو آپس میں کیا کرے وہ لڑائیں اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیقرمائے رب فون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمين